دا دلد. دلد. اچھا کاتر چھتر ڈر گوارا کرو لیکن اللہ رسول تلوار دی وجہ سے خدا رسول دا قانون گوارا نہ کرو اللہ لاکھ دلانا جو دھوپ اگریز کا پشاب پی رہے بمبر خدا رسول دا دھد نہیں پی سکتا تلوار کے ڈر بم چکے گا ظالم ظلم کرے گا اسلام تلوار چکتا ہے انصاف کرتا ہے سبھی شافی کرتا ہے امام پرساستے تلوار کو نہیں سی جزیر دیا دون تلوار کا پتر ہونا جار گندیاں دنیا میں کے گوارا نہیں یہ دسو چوکی دار اصلا چکا کہ نہیں چور چلے والے برابر نے درشن کرتے ہیں دونوں ختم کر دی ہے آخنا سی دہشت گرد کافر جن اتنے ہوں کھنے بندے بیٹھنا سر تک دوسرے کو ڈر آ رہا ایتھے ایک بندہ کلاشن کو بڑ جانی جان سارے ہر دسو بندے چ دشت ہوئی اصل دہشت اصل چ جی جن وسلہ ہوگا وہی ویڈی دہشت ہوگی جنہیں دہشت گرد ہوسل سب کو امریکہ برطانیہ ظلم جاتی ملکوں کے ملک مارے وہاں نے کسی ہو دنیا وہاں کو مرتی ہے یا مارتی پی ہے سچی دسیا جی مرتے مردی مرتے پہ دہشت گرد پڑنا سی کیس کو بڑھنا جنا دہشت اخلے سے جنہیں کول اخلا و دہشت دا پوری فوج تری لانسی اصل کوئی نی نا لے سیا بگیڑ بکری باکن باقن دینا دے کتی نے بھی سان جی اگا باہ باہ کرنے آ لے چوپ ہے وہ دہشت کرتا بولنا اگ چ بگیار کو ہی بیری ہوں ایکسے بابا جی وڑ جائے سور کماد دوسرے پاس گڑے پاس چوا چونکہ تباہی کی کن کرنی کماد کی ہوں سور آخ گڑ چوا لے جا کماد گڑ آخر میں سڑ چنا پیا لڑکی کا بچہ ملک یا امریکہ لے جالبان یا کوئی جا تو ستایا ہے وہ اگر کلاشن کو بم آپ مار گیا اتو چوہا ہے کن بندے مارے گا تو وہ تو پچھو ایٹا مارے وہ تو ملکہ دے ملک لکھا مارے آدھے نے تھلے بندے ہوں وہ بار دے دوا لے جا دشمنی پرانی آخیا تباہی فیری ہے دشمنی تع ہوا بھی چپ کرو نام مرادو ایسا ہر بہو شک بھی نہ پو ہی ہو جائے سور ان کرو رل کے انہوں نے مشورہ کیا باہر چڑھ دینا فصلیں سارا پنڈ جن بندے سارے کٹے ہو گئے پیچھے پی جانے لوگ باہر کو پجاؤنا نسا ہے, ہے مارنا کون ہوں ظاہر ہے جتنے پنڈ کا پنڈ اٹھ کے پنڈ فصل چڑ جائے گا کلا yeah. تو دبا یہ دیکھی آوا گے دوسرے بندے بن کے درخت تو سور نار کے ستاں اسل سور مار دیں گے جیچوں کا پنڈ والے جڑے سن دوے انہیں سوچے انڈے چنے بندے پنڈ والے بھی خیال نہ پیچھے واپسی بندے آن کے سور مار دور سور مر گیا اپنے پیڈ ہوں سارے جا کے بعد سوچ لائے سور کی ستبائی کرنی جی میں یہ کر گیا چنگا سور نہ مار دیا اپنا امریکہ برتا طالبان کی ہے اسامہ کی ہے نہ کوئی, چود, کوئی مجوجن دے لانتی بندے نے ہوئے مار پٹان بے وقوف پتا اگتا ہے کہ پچھوں فصل مونج بندے اپنے مردے پی نہ مرادان کے مر کی رہ سور مر وہ پجائی جانے اگوں ایڈ وڑ گیا جنوبی پنجاب وڑ گیا ہے خال گیا ہے. علاقہ مارنا ہوں جدو کہا چکل جو اقل کی آئے اکل ساری جنہ کسے نو رسول اللہ تو پر دیکھیں گا میں مثال دینا حکیم ہوں حکیم آ کے ڈاکٹر آ جا رہا ہے دبئی کھا بندہ آ میں نہیں کھانا میں الٹ کھانا ڈاٹا حکیم دیا اپنا اللہ <سؤال> تعالیم ہو بچاں گا یہ کسی کتاب آئی چی لب ستا بے اپلوں کی کتاب ہو سو اپنے اپنے ہلاکت میں مت ڈالو پاگل سی اپنی دنیا دی ایک ایٹم بنا کے بیٹھے آپ ہوں جدو پٹے گا نہ سور کا بچہ آپ بچے گا نہ آگے کسی اور بچا ایٹم ایٹم جا دیکھنا تھوڑا کہ سر میرے بنا جی بتی بنا مریا ہاں ہاں ہاں کتاب لکھی ہے کہ پادری دیکھے نہ مرا ڈورو ہے ڈورو نے کیا لوگ بندہ پوچھے بتا مس تران چ نکلی تیرے تے سوال کرنے سارے دان کرس آخر تال میں قرآن جاننا گی بریک دا اے دے سٹی یہل یہ باڈی یہ سارے پوروے یہ فلانی آیا کہو جی کہ جی وہ کتابیں جدید تبیعت کا تارف ساری کتابیں خود آ سائنس کی تاریخ والی وہ آتے ہیں اصان یونان تو لے یہ آدھے قرآن چو لیے اچھا پھر ڈورو نچھو ڈورو جی یہ دسو کہ قرآن دا تو پہلو, پہلو قرآن ہے میں گلام فضول سیری صاحب ہو گئے جڑے مجاہد یہ سورا سارے جہاں نا اسلام سائنس قرآن سے نکلی ہے یہ منجی ٹھوکن واسطے نہ کتاب کے سالہ بریک ان شاء اللہ جی سر آگے آؤ جی حضرت سور صاحب کہڑے قرآن آؤں گا خدا جیبا جی نے دھی چود بوج آل پتنی کہڑا ہو سکے یار دسوان سچیس بننی تھی انگریز آج قرآن بند کرو بند بند بند میں نہیں کہ اچھا سائنس قرآن آران بند کرو قران ہو بابا صاحب خراب ہو پوچھو کانگڑ صاحب میں پوچھنا حضرت صاحب جانے والے ایمان دیا نام مراد ہے بندہ سوچتا ایمان سے مرنگی تال آن کی سوچوں کے مرنی جو ہے فائدہ بڑے ہوئے اچھا وہ ماں ہے کہ نہیں چودھا اچھا ماں چودھا نو قرآن سمجھ آ گیا کر کے ویگ ویک کے نچتا میرے ہاتھ باندھر میں دعویٰ نہیں کر سکیا میں سائز کٹی کا پتر میرے بارے آتا ہے قرآن چھس کھا ستھرا تیار ہوا کہ نہیں ہوا Achha, کہا, کہا, بندہ لگور تھا لنگور کی نسلے سارے باندر سیتے ہوئے کھڑے میں کہ ہوں <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> نکلیے قرال <چو. laughs> قرال نکلیے تو تنگور چ نکلے سور کا بچہ خدا کا کرو خیفر راب آیا سور کے بچے میرے خود سہی دو سوبیا تو لاکھ بندہ کرک ہو گیا لالکی بچے کچھ تو خدا تو کرتے تی لاک بھی جدو لاشان دفن نہیں ہویا جانور جنگل دے لاشاں تھرو تھرو کھا کے بائے بائے دے ختم دمانے حالے بھی آئی جنت جان گئے جنت بجائے آتی <تصالت> جی روٹی کھانا وہ کتوں ملے گی تینوں پورے چاہی دی داری شریف مل <تصالت> <تدار وقتبارج تصالت> جلسے پھر بیان دتا سو میری ایک کانک عیسائی ہے اور یہ کانک مسلمان ہے بلے بلے پلے آخ کے دبا کے پھر اسورت کی میں کہ دلے کا پوترا جی آسائی عسائن آخر رسول ویکھ جیشتی چکلے دیاں پینٹا پا کے پینٹا پا کے اتنے جی پادری جیت انٹرویو اخبار آیا بیبی اتنے کیوں نہیں پڑھتی کیوں پڑنی کی پڑھتے کہ اتنے لوگ جہاں بڑے تنگ نظر نے کپڑے میرا شریف ہوایا جن اللہ تعالیٰ نے پوچھنا پیش چھٹے کا کرم ہوئی ہو اپنے سن پھر سارے میں گنجائش نہ گنجائش نپنا مزہ ہے گنجائش تو کیا ہو جائے میرے کو اشتہار بھی اس واسطے کرتے ہیں خوشی جا کر سابق سرکار دی اس مہینے پہائش نہ اس مہینے وفاد ہے کوئی مائزل سابت کر دیں سیا کی کتابیں سابت کر جی کوئی دن بدل نہیں میں گل کر دیا مہینے اشتہار ہوں خاص مومنا تقسیم کیا جا لکھا ایک بار امام حسین حسن کا چوتھے ایسے پکی گل ہے کہ جا تو تھکتا ہے خوشیا کیونکہ کھلی چکی روڑا پانچ سال تین پیٹ چھٹو پی چال ہوا اسلام کے روپن نباد روا کلم رواج لگا تین دن روپن کی نے ٹینٹا کڑا چنٹا ڈوری گنڈا پانچ دن پیٹنا اسلام درکن پورا نہیں تو جاری میرے کو جو چنگل جان دے جو میرا قسم خدا دی ایسے میں جاؤ میں اگلے دن ایک سجد منٹ رہا میرے سلانت کو شرم نہیں آئی کتنے کی کس مذہب ہے جیسے پیر میرا سن yeah. بابا سن سن گانتی مزہ آئے ہیں جیسے جو جانتا میرا جو چنگڑی ایمان نال دسایا جو جان د مراسی نہیں جن فلمی کنجر سارے سی آ چکلے والے سارے سی آ جو چنگڑ جانتے بیٹھے ہو گئے چے کنجر دور سارا سال دا منہ ہی کتے آن سور آ مولالی کا نام یہ نام پلیت آ پلیت منہ نہ لینا سور آ مولالی نام نو لکھا لائی جانے یار آخر کافر سوال کر سکتا ہے کافریک نے سوال کیا آ سکیا ایک ہندو سوال کیا کل میں پڑنا انہیں آگے یار تے کانگ پیشاب نہیں پیتے کیوں نہیں کھانے پی کل میں بڑھ آ کے بابا نہیں کھانے پیتے سڈے مطلب حرام ہے سرور نہیں کھاندے ہونے حرام ہے اگر گل یہ نہیں بچوں گل کوئی ہو جے گل ہو تو تو ساڈے تے شراب حرام نہیں نشا حرام نہیں دن حرام نہیں رشوت حرام نہیں سود حرام نہیں کمائی حرام نہیں آرام ہے آرام سمجھ کے باقی کما کی کل میں پڑھنے والے جاب دیا ہندو نے آگے گل ہے گل حرام ہارتی نہیں گل ہے مزے کی تو بے مزے کی hmm. ٹرکی پیشاب سواد ہوتا نا جا نشے چاہتا تو, hmm. تو نہیں چکنا تھی کل میں آیا سانو تو آئے کو دس دے میں ہندو پہنچا دیا تو جب یہ دس یار ہندو سوال کر سکتا جی آشک نے لیتے آشک تو مشورک کا پتا لگتا ہے تو پھر علی کے کی جب سب سور محکمہ ما. علی باغ سارے پیر مہر علی باغ نے دتا ہزور میاں شیرے کا جیسے شاہ صاحب کہنے والے جیسے دنیا آخے گی یار کا آخے گا جی آشک پہنچنے تو مشوق کی ہوگا جی موہب انجنے تو بابو کی ہوگا جی ہر سور نے اپنی بنائی ہے اس قوم قرآن سنانا آرام ہے جیڑی قوم سکول نہ چڑے وہ قرآن پڑھانا ہی آرام ہے سنا آرام دا بچہ انگریز دا قانون تھانے کچہری قانون ہے تو قرآن کا سچی دس جا لڑ کے قانون پائی کھڑا ہے اور اس واسطے پای کھڑا کے قرآن کا قانون نہ آئے وہی چلتا رہے تو پڑھائیے کیونکہ منافع قرآن کا دشمن قرآن دیا ہر مسلمان کا فرد ہے انگریز کے قانون کھ کے خدا دا رسول کا قانون لیا یہ لان سے فرد ادھر کرنے کی بجائے بولنا نہیں دیں پھر قرآن پڑھائی یہ گرنتھ اللہ تو نے تو کی مولوی صاحب یار سورہ یاسی پڑھے چیتی مر جا بندہ تو آدھا کھٹے منہ تینوں شرم نی آتی لینی سی زندگی لگتا کی پہ بڑا فیل لیا اس جا سکول والا ہوتا سور ساری زندگی جیندے قرآن کی چٹکو چٹو یہ جیند قرآن کا نام نہیں لین دینا ہوں سور تو اتنے قرآن آئے کیوں ہوں جی انگلش ماں کی پڑھتا رہے جن انگلش ساریا کتاب پیچھوں بابے اور بن دے گی رشتے آچوں کچھ آیا تو لما پاؤن وصولی کر جت جنٹ بند بڑے مومن ہوں جت جدو باہر سے چون پڑا گیا نا ہر پاس نبیا گیا ماسٹر جاتا ہے لگتا ہوں سانس فیسا واپس لینی ہے باسیا میں میں کیا یار کمال نال بدلہ پورا سمجھو ہے یہ جرمانے وصول کرنے رہے آپ پر میں کیا کوئی نہ پھر بھی پورا میں سن جرمانے وصول کر کے انہاں نو مشین ٹوکے والی پترے نا پروفیسر ماسٹر بدلہ پھر بھی پورا نہیں ہوتا جا گاٹا کیا ہے تینوں پتا نہیں تو فیس واپس کر کے پورا سبزی کھڑا ٹولہ کچھ اشتہار سے آئے نسل انسانی میں سب سے زیادہ عظمت والے علی ہیں جو یہ نہ مانے وہ کافر اندر و مار کرے نسل انسانی میں سب سے زیادہ عظمت والے علی ہیں جو یہ نہ مانے وہ کافل اندر و اگر یہ گل ہے نا خود میں نبیا تو اچا کسی گھر میں آگے کا قابل شیا مذہب چار کتاب حدیث دیا اپنی من گڑت کر لیے تو سوچ دشی ہے جب بیان کرتا ہے دس بلا مغم آباد بنتا ہے مغم سے بننا تھی بہی تو آدھا جو بخر دماسی ہے وہ اس قوم ریاض موت والے زیادہ میں جنہیں گا یہ برائلر سب کا جن بریل بریلی نی برائلر برائلر کے بلان شہر شادیاں پانڈ تین کوشش کرتا بھی بہتے جھوٹ مارا رو رو گے تا کر کے جڑا جاگر روا نہ سکے آدھے اس کے حسین بھی برباد کر چکی اچھا جا پنڈ خوش کرش خوش کران جن میرے مدنی سرکار دیوانے پر مستانے نہیں جانا تو خوش ہوئے آ جب کے جھوٹ بولے جھوٹ ویکو کیبل ہی لوگ بہت چل شیر منسوخ ہوتا ہاں یہ ایک ہوتوں میں لیاو پہلے پہلے دکھ رہا ہاں سر میرے دوست نزی کتوں لیاو کفن میں تیرا شہر مزے اللہ ہوں ان شیر دے جوڑ جوڑ کے نا ہوں ظاہر ہے یہ سچی دسیا شیر پجابی کا ہے اربی کا بیبی پنجابی جانتی آخری شیر پجابی کا بنا کوے نال کا میرا دیکھی کی پا دے سا ہونا ہے پیا بیبی پہ آتی ہے بیبی اربی والے پجابی شیر کھے جوڑ لی ہے چکر باز لانتی مارتا کیونکہ گاؤں میں سچی یار ٹی وی فلم ڈراما فلم ڈراما سچا ہوں یا جھوٹا ایک فلم ایکو بوٹی ایک, ایک فلم ماں بنتی ہے دوسری تیسری چوتھی دی کنجری کنے روپ دھار لے باوٹی, <laughs> ایس, ماں کو آخیا جا رہا ہے ٹوکی بھی انہوں کھڑا چو دے دے دلے چھت کی کڑا دا کب پھر کیا گلا مشوکا بھی بنی ہے نچ بھی بڑی ہوں کسی قوم کے بندے گا چڑیا انہیں ٹی وی نیٹ کٹ ماری ہوئے یار ایڈے کتی نے پتر ایک ماں آخ کے کتی کا پتر پھر مشوقہ بنا گلا ایک چکر ہے سچی دکھا جی اگر کوئی بندہ محلے میں کسی نو ماں آخ کے دمتکاری کرو گے کگارا شمار ہوا کسی کا پترا سیکھنا کرو تاں کر کے بندہ بلا کسی پھر بدکاری کر لینا یار میں بابا بھی گھنٹے جو باہر چاہتا ہے جو ٹی وی آ جو ریڈیو چاہتا ہے باہر کا جو جھوٹ ہے سویرا سات روپئے میرے خال کی اخبار پکا لگا ہے ایک لانت لانت پکی لگتی ہے رادا اچھا شرما جی گا کرام ایک لاکھ نوکری چھٹ دو تصا آخر میں نوکری اج تو چھ دینا ٹھیک ہے تسا اگریز کا نظام فیکٹری کٹو خود پکا رہتے بچے چلو چکو فیکٹری چلا جائے اتوں کوئی لڑ نی سانو سانو اپنا جو اللہ سب کو لا نظام بنا سان کا بھی ہونا بھی سارے کھیتوں میں بلد آنے بلد والے سن کے نہیں فیکٹری انگریز کی پل مارت دو چھ چھ لاکھ گل گا مزدور کرے کیوں رہے؟ کر کے کم پیسے جی تاکہ جی ہوتا ہے نجائز طریقے سانو دے گا زیادہ yes. yeah. کتے موٹا کر کے رکھو تاکہ وقت کام دوٹا yeah. کام سو بندے کا سبب بابا مشین ل مربیا مربے گئے توڑی گئی سب کچھ گیا لے کے کل چلا گیا پیسہ اپنی کام پوکی اگریزا بیچ بات بخش جس کی ادھر ٹیپاں استعمال کریں تک ٹے پہ کپا گندہ پترا یہ آسائنس دسائس نے جی تباہی کیتی ہے نا ساڈے ایک زندہ وہالی ہے دی. کہ سانو ٹیپ کے لوگوں تک دین پہنچا کا ذریعہ اپنا پڑتا اسلام ہوتا تے اے نظام نہ ہوتا تے بندے بیٹھے ہوندے. پوری عوام اسلام دی تعلیم جی ختم ہو جانا عوام ہر بندہ ساڈے کو آئے گا ہاں جی مارو صاحب کر پڑھاؤ بھی صحیح سان د بھی صحیح کی دین ہے کی اسلام ہے سب یہ اسی طرح ہی ہو میں ایک بندہ اکھان کٹ گیا جس میں ات چڑھا دے یا لوڑ کے وساخی پڑا دے ہوں وہ بندہ آ کے جی شرم نہیں آتی تینوں جی وہ خلاف بولنا ہے جی لسا جی امریکہ خلاف امریکہ جناب ادھر بمبا بندے ماری جان پھر نہ خلاف بولنے جناب देंडे है, आटा दी जा रहा है पता नहीं की, की पीछे दी जा रहा, जा रहा, बोली जा रहा। थे थे थे। है खाते जा रहे होली जा रहे बाबा खाना चाहिए कहाला है सही आपको जलमरी गुलामी की निगाह है मा वराए शक नहीं जाती जाती है पर्दों में حقیقت جس نے سمجھ لیا کہاؤ گے میں ہوں اپنی بہن نہ دیا کرتا جیوا گے جی اجکل میں بننے والے امریکہ برطانیہ یورپ کے کچھ دس ملکوں کے بادشاہ جہاں افغانستان سابت کر دو مسلمان اٹھایا کی, اٹھا اے کی؟ کوئی دلے کا پوت ہونا جہرا جب دے مل سا افسوس روزی لگی ہے کھوتے تو بھی بنتا رہے یادرا ساتھ ساتھتے ہیں نام برا تو کھوتے جا جانور وہ بھی بدن چوکھا ہوتے بیٹھ جائے احتجاج کر دینا میں سور جیسا جانور مشہور ہے سور لیکن چڑھو گولی مارو جاگ پیچھے سوٹی بھی کرتا ہے انہوں نے بھی گسا چڑھ جاتا ہے لیکن بند سر کے جا اس ٹو تو جو یہز کر رہے ہیں اور جو حکومت کر رہی ہیں مجال لے جی اتنے گسا چڑھ جائے یا بیٹھ جاوے کوئی احتجاج کرے کوئی کچھ الٹا انگریز نے بچاؤ سے دفاع واسطے دلیل کر کے دیں کیوں ایک بل انہوں نے میں روکانا پھر وہ بھی فکرا جتنے زبان کا فکرا وہ بھی تک اچھا شرح شرح میں بنڈ کر میرا می سوال ہے لنچی ملا فنک بنتا سی وہ شام برادری کرتے سارے نزدیک دونوں سورج ایک جائے بدنان <متحدث> <متحدث> پتر نے کر لگی کری والا دہشت گردی دہشت گردرو تاری برکت کری میں جی بھابی کا پیر جیسے بھابی کا پیر کتنے <laughs> <laughs> <وثنر سمجی خائر. laughs> جیت بھابی کا پیر اتنے داتری پیر نہ پیر آپ فری جانی جی اسلام دی خدمت بھاپی قدم رکھ لو اتنے سمجھی کافر کی جمع خدمت رکھے کابر کی سور کا بچہ نان ہمیشہ ہی رکھے گا اسلام دی خدمت اور اپنے دن دن دماغ یہ سوچے گا پکا کہ میں اسلام دی خدمت کر رہا لیکن جنہ اسلام دے ایک کرتا ہے کافر بھی کر رکھا. نماز کی دعوت نماز بھی نماز ہے نماز سارے نماز کی ہے دیں میں کیا اتری دا نماز دعوت سارے دن یہ غور کر نماز دخالف کہڑا ہے نماز دخالف نماز کی دعوت دے نماز نہ پڑے چنگی نماز اللہ تعالی دشمن کا ذکر ہے کہ نہیں شیتان اللہ کا دشمن شیتان رسیم ذکر ہے اللہ رسول سے دشمن کا دشمن کا ذکر ہو رہا ہے دلا السلام والے ذکر ہے اللہ تعالی کا بھی ذکر ہے وہ دشمن دا بھی ذکر ہے وہ سجنا دا بھی ذکر ہوں نماز صحیح کون بلائے گا اور نماز کہ نماز سمجھیں گے دشمنوں کا بھی اللہ تعالی دے سجنا دا ذکر تین دا ذکر جیڑا باہر نماز کو پسند کرے جب او نماز وال سدے سمجھی اے نماز بھی سہی ہے اور یہ سدھن والا بھی سہی ہے اور جیڑی نماز, صحیح اور جیڑی نماز صحیح ہو جہا لانسی نماز تو باہر اللہ رسول دشمن دے خلاف بولنے لگو نہیں جی, جی سارے ٹھیک ہیں وہ آ نماز پڑھ سمجھ لماز ولا رہا ہے نا یہ نماز بگاری کرماز نہاری دعوت منڈو نہاری نماز پڑھو یہ hmm. چٹو خود نماز دے خلاف ہے اللہ رسول آخر نماز بولو دشمن کا ذکر چڑھ تو نماز, نماز ہو اچھا ہوتے اللہ رسول طبقہ یہ کسی کا پتر کی کرتا ہے اے اللہ رسول دے دشمنوں دے خلاف نہیں بولن دینا یہ آدھے سارے ٹھیک نے نیچری یہ سارے ٹھیک ہیں جا رہے تہ پسند کر فساد پاؤں چلو اندر جا بولی جانا شا شاہر چھڑو بار بہادی آدمی پاکوں کا دیر نہ چڑو نماز جدویا نماز وہ نماز پڑھنی خود نماز کا دشمن لگ پہلے ویگ نہ شکولی نہ ہو شیا نہ مرزائی ہوئے صرف سنی آتے نماز پڑھ وہ نماز پڑھ کیونکہ وہی نماز جہ جی میں نماز تین دا ذکر اندر کرای ہے سنی ذکر تین باہر کرا کہ نہیں کرتا سنی اللہ تعالی دا ذکر بھی اللہ رسول دشمن دی مخالفت بھی کرے گا بار خوش ہوا اللہ رسول دسنا دا ذکر بھی خوش ہو کر پچھاڑو کہ سنی کن کہے اللہ دے پتا اللہ سنی رہ جان کے آن کے میرے سی اگلے دن محل بھی آتا ہے <نصف> <نصف> <نصف> <نصف> <نصف> ریلوے دسیا کلو پڑھو میرا دعوی جو آپ نے دسیا سنی ہے میں آخر سنیا میں تم دس ہلادرت کا دعوی صحیح ہے یا نہیں آپ پرمند نے سنیا بھی نشانیا <laughs> تو یارویں والا سننی سبزی ملاد والا سننی سبزی کا شریر کو کیسا ہے کو کیسا ہے وہ بھی نشانی ہے پشان رکھی ہونا تک مراد آ ملاد میں چک کر سنی بڑائی جانا یار لال سنی بنایا جانا یہ چکر ہے معلوم ہوا ہر کسی نماز باہر وی نماز دے کے سارے مسلمان لگ گئے نماز پہچان ہو سکیں لگی گل کوئی ورلیاں موتی لیا اصل وہ اپنے مزاج کی گل کرنے آتے ہیں کان کاٹتے ہیں بال بال اٹھتے ہیں وہ کان وہی کسند آنا لندن کی چٹی دے بہٹا شبیر شاہ لندن کی چٹی حضرت صاحب جی وہ بھی لندن کی حضرت میں حضرت میں تقریباً پیسے کدی کوئی مائی دے ہزار تو منگ لینا لینا چلو جی میرے مارے گا میں تو کسی جاؤ اصل چلو سچے بابا جی یہ دسو سچی پن دس سکھان دا جنادہ کتی ہندو چکے ہو گے سنی چکن گے بھابیا دا شیشا چکن گے حکومت کافر چھٹی کر بالکل کل گل پیچھو پڑی جنگ گئے ہوں میں اگلے دن نظام سارا ہاں ٹکرے نا آؤں تو لب لیا شہی ہوئے الحمد للہ میں شکر اس گل کا پڑا کہ پچھے جا رکھی لانک محسوس کوئی نا مقصد کہ آلہ حدرت کی شکتی نل اینا پھر پچھا ہے جی توٹا کو کوئی جان دے جاتا ہے کہ جی میرے محسن نہیں سکتا ہے آدھر تو محسن میں محسن پڑھنے میں میں نے پتہ ہے سنگی پیٹھنے ہیں سنگیت کو نافک پتہ سے سنگی پڑھنے ہیں کاجیت رہے ہیں سوکتے رہے ہیں آئی محسن آئی محسن دیم خوضی کیانا ہم سے چیت میرے خلاب میں بہتا ہے خوضی کیانا بول رہے ہیں خلاف نہیں بولنا خلاف بولنا میں کازی تیرا ممبر رسول پر بیٹھ کر کتاب کرنا آرام ہے تیری سنگت میں عوام کو بیٹھنا حرام ہے میری گل رسول کا فصلہ میں آپ نے اپنی گل نہیں کر رہا جیف اسلام دا شریت اسلام دا کوئی پکا نہیں یا جیڑے فجور ہے یا بخیر بئی مانگریز نہ بندے کی تکلیف سننا اگر گئے کسی تو کیا مطلب یاد رکھو چھوٹی شاشن کو بہت سارا سوال کا قوم رکھا ہوا مجھے کسی قوم کی جماعت جماعت کو بڑھائے گا جن سک بڑائے گھنسوں اکثریت جی حقیقت جانتی ہے لگتی پہلے لیکن لیکن جان کے سب بند اور کئی ایسے آئے جسے جانتے لیکن اکثریت جی وہ جانتی ساڈے دس تو بات سے جانتی ہے جانتے اصل جب دس دن پتا نالج پتا لگ ہوئے گا عوام دے جی پلو عوام نا کے ساری تقریر سنو تاہی شریعت رکھو لینا تقریب سننا صرف تقریروں کی بندہ سن ستا ہے جہاں سڈے بیٹھ کے فکر لوگ پتہ لگے اصان دساں کفری سلام ہے اس بعد جا کے ممبر سے بیٹھے باغ کو پڑھا پڑا نکل نکل گیا کسی تو مگر تو فوجی لیا منت مندی سے بھیجے میرے پتر دے گئے تھے میں آ کے اس کا چشتی سال کرا کے پتر آیا تو انہیں خاص چلو پڑیے ہو گیا پہنچ نا ہو سکتے نقصان بھانا چاہیے جی گیان زبان ہے اوی مخالفا بیٹھے نے اتار کچھ ہوا رولا بن گیا شکت نہیں کینی اللہ سالا میرے کو بچہ ہی لگاؤں گا لگنے یہ اگلے دن گیا اتنے کم پہن لگا سیل رائے بنڈا سور ہے لوڈا جایا نا ٹنگ دیا گیا چنگی اتوں جناب کیوں جگہ وہ جناب ہوا میں جا کے تو سور کے بچے پڑ کے اپنے نالیا میں دو ہو گئی ہیں تھانے گل پہنچ گئی مردان گیا جی ملنا اس دعا موی نئی بنی سارے ختم باہر گھر بیٹھے پتا جی سا ایمان کتاب ہو گیا جی بارہ سال ہو گئے سن ہی نہیں کی ہے کی نہیں جڑے چشتی چلے گئے تھوڑے وہ دعوا چی بس رکھتے سن ہر نماز کو سات ہونے سے پہلے گینڈا کوئی یار میری صبح میں نماز پہلی ہے نے کدا ہو گیا اسی طرح نماز پالی گیارہ بجے کرایا کرنا پہ گھنٹے میرے بھائی نواز بڑی کرماج بڑی کرنا گیا تھا اگلے سو پہلے صاحب سال بڑی ہوئی تھانے ہو جانی واپس تھپڑی مار ستا سر میری نگاہ دیا جن میں واپسی تھپڑ مار سکتا میڈیا سوال گنٹا جائے ٹکری کا ٹکری میں کر دینا نہیں میں بابا پندرہ دنوں کا دورہ تقریباً سارے تنگی نیچے قبول ہو جانا گھر ہے شرط مجھا سک وہ بچہ کہہ کہ پتہ لگے گا کہ دین اگریز کا اے رسول اللہ وہ اگریز کا دین ہے جی لندن تک اجازت ہے یہ واقعی سرکار کا دین ہے بھی شہروں باہر اجازت نہیں تبھی رپورٹ سارے <سؤال> ٹی وی حق نے ہک ذاکر نائک یا کسی ہوجن خلاف ہو سکتا ٹی ویڑا نہیں آؤں چکا کرنا سارے آنا ہی کافی مسلمان کام اسا اے سات تک پابندی ہے کہ سڈے سنگیاں چ کوئی ٹی وی والے بانگے سر پہ بانگ نہیں پڑ ستا پڑھے دوبارہ بانگ کرونے اللہ فکیلا جہے سور کے بچے وہ سلامتی چکلے مقصد نے اسے ممکن ہی نہیں کہ وہ جا کر مخالفت پڑھائی نام دوبارہ پڑھ دیتی ہے ٹھیک ہے بھائی مام س جاری نے ری نے اپنے مدد مدد کر کے دان کر سکتا سگلہ نے ایک بڑا مسلی موری لوگ بالکل اس دسویں بچے اگست بڈی کے مانی کرنا اندرا کچھ بھی کپڑے لا ٹھیک ہے کپڑے کمری نو بلا پٹا یار میری ہو سابت کر لاہور تو کراچی تک ہی آئے لاہور چار دسو ہندو یہ چنگا ہوا یہ ہندو پیڑے ہوئے سکولی گراؤنڈ سبولی کا سچی گل کرا ہے وہ واجر میں انہوں ختم کر دیا باقی ہر کافر اپنی تھان سے ٹھیک ہے دیتنے لگے مار پیو کر کےمانگتا سو سکھ دیڑی ہے کہ نہیں بھائی لیکن سکھ پہچان جو ہے سکھ کی تلاشی نہیں لگتے کتیلان جاری رکھ کے گیڈ بیٹھے تلاشی ہونی سکول میں ہوں گا کر رہا تھا میں خراب میرے فرما دینا چ تین سکو جنت رکھنا دغل تیرہ کافر میرے جنت دینا تیری مہربانی تیرے دشمنوں میں جنت رہا مینو یہ خبارہ نہیں تیرے سجنا میرے دودھ ہو سڑ کی نہ کرتا وہ جا کے جدو اگریز بچ جان یا اگریز کی کسی کتی نتر چھ کی ہو گیا خود کش عملہ آرام ہو گیا کریں میں آنا جن مفتی شاہ بیٹھے نا ایک مارن والے صرف چوہے مار گولی وی گولی دبا کرنے والی گل ہے ایم گاٹ ہے نکھی گولی نہ مارو تک تو سب کا پیچھوں نکل جائے مارو ایک چوہے مار گولی جو اسے گل علامہ اقبال بھی نہیں بولا وہاں نامراج ہے نا یہ دس مشرق میں جنگ شرح ہے تو مغرب میں بھی ہے شرک حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبا یورپ سے در گزرتا پوترا جہاں کم یورپ آستے جائز کی کھڑا ہے وہ دوسرے آس حرام کیوں ہو جائے مولوی ملا یا کوئی عوام دا بندہ انگریز تو تنگ ہوا ہمیشہ تنگ یاد رکھنا سیاح سا... بار آتے, تو م... تو اتے ہاں کوئی شیر واپس حملہ کرنے سے کریے ٹھیک ہے ہوں ویخو جو کچھ ہو رہا ہے یہ رد عمل ہے جہد نے سارا دنیا تے جیسے اگ ہے جدو بندے دا سارا گھر تباہ ہو گیا پتھروں فوجا, فوجا لڑتے ہو عوام نا. بندے عوام سے مار دا بندہ دینا یار میرے گھر سے بم بجائے میری ماں ہر شا ختم ہو گئی تو آ کے گا میں بیٹھا رہا کہ دے اندر خون نہیں انہیں بھی آخر جی میں میرا اشر کیا چکن دس دیا سو بندے کیوں نہ مجھے دیکھو ایسم بم ہے کسے مسلمان بنایا کسے مولوی بنایا طالبان بنایا کسے اسام واقف شیطان بنایا کنے بنایا کنے بنایا بم کن بنایا بنے کتوں نے سب کو پہلے چلایا کن سب کو پہلے اگریزا مارے کن کو پہلے دہشت کر سچی دیا جائے ماما لگتا خدا چو جی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا سارے پوتی کے پوت ہاتھ کے مجھے آدھے ترقی نہیں آتے آئن سٹائن پہلے جو بمب بنا کے ہیو ناگا سا کی جپان سے مارا بولتا نہیں اترو اگر کوئی کام ہو جائے کھ بھی پو وہ قتل کرتے چرچا نہیں ہوتا ہندو نے مسجد ایک گرائی ہے بابری مسجد گرائی سیا مشرقی مشرقی نجائز طریقہ جنوب نے اور مسجد گرا دتی ہے طوفان اٹھوتا ہے سارے بہن یا کمان جن جلوس کرانی گیت فلانا گیت بس جنا بابری مسجد ہیں تُو سا اپنے علاقے نظر مارو تلا کے بھی سڑکیں بڑی ہو سڑکیں بڑی سچی دس کنیا مسجد سڑک آ گیا کیوں نیفا بولتے جلوس کیوں نہیں ہو رہا اے خدا گھر شتاب کا سکھان کا گھر ہے خانہ ہے مسجد اسلام کا بحاسپا یورپ سے درگوزر میںاب <متحنت> کر کے پورے انڈیا ہندو نے سڑک سدی کرنے بنا اپنا مندر گرایا ہو سکھ واقعہ سابت کر دو میرا نق جائے لگی بندہ اگلے دن آیا اس کا دو روپئے سر آتا ہے کن پیسے اچھا سولہ روپئے سر اتنے دھدے گریبان گریب پہلے پہلے گریبان بتی بل نہیں جی بچے دنوں پچی روپئے بل آئی کا بہن چود مسلمان جی چوتان آنے پھر ہندو یہ نمبر نا لے گئے پھر اتنا تے ہندو مسلمان کہہ دیا چنگا معلوم ہے سور جکولی کچھ سکھ رو بجہ سکھ سکھے ہندو کو وہ مزہ والے وہ اپنا مذہب سنتے اور ایک کتا جڑا ہے سکولی نیچری ہے لا مذہب ہے لا مذہب کنو آدھے جہاں جڑا کے ہندو سکھ بھابی شی سب اپنی تھانے سب ٹھیک نے بھائی کسی نے کچھ نہ آپ بھائی سب ٹھیک نے جڑا سب ٹھیک آ کے ان کا کوئی مطلب نہیں ہندو پوچھے گا وہ آ گا مسلمان غلط ہے سکھ گا وہ آ گا مسلمان غلط ہے یہودی کو آ کے گا مسلمان غلط ہے عیسائی پوچھے گا وہ آخے گا یہودی غلط ہے oh. یہ واحد پتری کا پوتلے جہاں آتا ہے سارے کافر ٹھیک نے غلط کہڑا ہے جڑا چشتیاں کو سچ آتے ہیں جہاں سی گل کرے گا وہ غلط ہے جہاں غلط آگے گا وہ سارے سکولوں کے نزدیک کوئی سب تو بجر مجرم انتہا پسند دہشت کرتے پسندی ہے دن کا پتا آڈا کر کے پلان کرتا چلو ہے کہ نہیں ڈر ملک سکھ آ نہیں آ سکھ سکھان کی داڑھی ہوتی نہیں ہوتی سکھ کی دہڑی کھوتے کی پورس اپنے گرو کی بگ رکھی ہو شکاہ بھی تلاشی اپنے رسول دسنت جن رکھیے یہ کتی کا پوتر وہ شک کی نگاہ بھی وہد تلاشی کر بھی کرتا کہ نہیں کرتا گی پوری ہے جرو کیوں ویستے ہاں بھائی اٹھایا اٹھ اٹھ بخان کرتے رہے اور دس اپنے سکھ کی نال متفق فکے اپنے رسول کی داڑھی کا دا شمانے مسلمان کر کے اکبر والا بادشاہ فرماتا ہے میں ایک سکول گیا میں مینو ایک مول ملیا سکولی مول میں آخیا میں حضرت کوف ہے یا کوئی بلا ہے کش میںقدے بندہ یارج مقبول بندہ سا سچا سکول دینی کا رنگ ایسا میرے چڑیا ہی کہ میں سڈ کافر بےمان ہو گیا ورنہ ہے میں بھی مسلمان تھا میرے شک دی نکالنا پہلے اصل میں سچا ہی جتھے جت جا کے کافر ہو جائے ماحول عوام دا بچہ بچے گا آج ویس حدیث پاک نال حدیث شریف کے مطابق سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی نے فرمایا بنی اسرائیل بلی خرائی نے عالما روکیا جدو برائی نہ رکے کٹھے کھانا پینا شروع ہو گیا چار دنوں بعد ملوڈیا نہیں برائی کے خلاف ختم ہوتی گئی بھی دکھا رہے کو اج ویخلا دی لانت ایسی پیے ہوں ملا تبکہ شکلوں پچھنی لفتی آ رہا فلاں پلا رہا پیر آ رہا ہے جدو نڑے آ شکل فرق ہوا اکل بوش دی کافر دی ہندو سکھ دینے دی دی. دی کی شیا ایک آگے آئی بتا کہ کنجر ہندو سیکھ بھابی مرزائی میرے ڈال کی گل سکول آتا ضروری یہ بھی آخر کی شکل تو وکری ہے ہو گیا کہ نہیں پتہ ہونا چاہیے مومنٹ کافر دشی سی نہ نہیں ہو سکتی ایک میں ایک مثال دوں کشتہ تھے قرآن پاک بھرا گا بھرا گا بھرا سچی دسیا جی جدو لاؤ گے دونیں بول وکرے کٹن گے کہ ہو جائے جدو لاؤ تو دونوں پاسے گانا نکلے ہوں قرآن ہونا کسی قرآن ہوا جی قرآن ہوتا نکلتا کہ گانا وہ کافر دے سینے ہے کفر مسلمان دے سینے ہے اسلام جدو بولن گے یہ اسلام بولے گا جی وہ تاریف کرے گا یہ نہیں کرے گا کیوں سکھا منفی مسبتارا نے ایک ٹھنڈی ہے گرم ہوتی ایک کٹے اچھا ڈل سکتی ہے پٹاخہ پہ روشنی بھی ہو سکتے کوفر اسلام ہونا اتنا کوفر بول بول سچی دسیا جی ٹوکر گند کا پیا ہو کدر فل پیا ہو کدر جائے گی ایک ہی فری چوا پوسل اگریز ماں چو ماں کملا سمجھتا ہے سوچ ایک ہی خرید تو لگن بندہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک غیر ٹھیک ہو جائے ٹھیک نہیں تو پھر کالا کپڑا پا دیں آخری پڑ جائے کالا کپڑا ہلکے ہلکی شاہو کٹی پھر سرپرا گٹھا شہیدا پویا جان دو سر شہید جانا شریعت گوارا نہیں ہے طالبان گو گو طالبان گو گو لا سال انگریز گو ہو طالبان گو گو چوگا سور بچے شریعت ڈنڈے بردار گوارا نہیں سور دنڈا شریعت تلوار بردار فل آنٹی کا بچہ صاحب جنگا ہیں سیدو سمبیا جنگا ہیں جنگا کر کے اسلام کا قانون نافذ کیا دنیا تک کوئی ایسی تھان نہیں ہوں جی پلے چ کے ملک دیا جاوے ہر تھان سے ہمیشہ ملک جنگا نال ملتا ہے پیوس نہیں ہوں اگلے آخر, آخر چلا بن لے کار دی جلی نا اس تیسرا حصہ شانتار ایسے پاک بھی بات نہیں ہوئے اور عورت سن ایسی کافرا سی تو اشار بنایا گیا تو سن مذاق اور چھاپن والے چونکہ چیرو سورا شامل کرتابل گئی مولا نا بابو بلی خان صاحب جی وہ کہ ہوں فرائل چھپ نہیں ہے مسلمان جہے نے آپ سمجھ لینوں کے الفاظ جڑے نشارو ہوکوں واسطے تھوڑے ہو سکتے ہیں آپ سمجھ لینا بھی نہیں یہ ہو اسی طرح کتاب چل گئی تو اس طرحوں کتابوں وار کی ہے۔ کنجر نے اچانک تے دیکھو نا اتنے ساری تھکر اللہ تعالیٰ فضل و کرنا ملاز شریف پڑھنے والے کیسے لوگ ہیں کو ملاز بڑھانے اچھا آتش بازی سے متعلق دف بچا کر دکھ بجا بجا کرناکشری وغیرہ پڑھنے کا حکم دادا جی کی تصدیق نہ کچھ بچتے جس بچنے دسو کی کریے <تس Lang> دی دی دی دی دی دی <Incredibly> لڑکیاں بلند آواز سے ناز شریف پڑے تو کیا حکم ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے چھپانا اس کا ضروری ہے ٹائی لگانا شد ہرام بشیار کفار ہے جو ٹائی کہا جائے گا مطلب بابا ٹائی لا کے پانچ سو چھبی ہے زید ایک شخص سنی مسلمان ہے جو ٹائی باندھتا ہے جس کے چار بھائی بھی ٹائی لگاتے ہیں جو بہت سارے روزگار ہیں اس کے بھائی بھی بہت روزگار ہیں زید کی شادی ہوتی ہے وہ اس وقت ٹائی نہیں باندھتا ہے لیکن اس کے بھائیوں کی ٹائی لگی ہوتی ہے ایک علماء دین جو کہتے ہیں کہ ٹائی باندھنا کفر ہے زید کی شادی میں شرکت کرتے ہیں کھانا وغیرہ بھی کھاتے ہیں اور اس نے زید کا نکاح بھی پڑھایا جبکہ اس کے چاروں بھائی ٹائی باندھ نکاح میں شریک ہوئے تھے اب زید کے یہاں کھانا کھانا حرام ہے پہلے آ کے ٹائی آپ فرماتے ہیں جواب میں ٹائی لگانا اشد حرام ہے وہ شعار کفار بند انجام ہے نہایت بد کام ہے وہ کھلا رد فرمان خدا بند ذلجلال والے کرام ہے ٹائی نسارا کے یہاں ان کی عقیدہ باطلا میں یادگار ہے oh حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کے سولی دیے جانے اور سارے نسارہ کا فدیہ ہو جانے کی نشانی ہے او یہ مطلب ہے تو باقی یہ تو شلیب کا نشان ہے Brahmad... ولیزب اللہ تعالیٰ ہر نفرانی یوں ٹائی اپنے گلے میں ڈالے رہتا ہے ہر ٹوپ میں ہے ہر ٹوپ میں نشان سلیف رکھتا ہے جس کے جسے کراس مارک کہتا ہے ٹائی کی طرح یہ کراس مارک بھی رد قرآن ہے ولی یازب اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ماں قاتل ہوا ماں صلاح قرآن فرماتا نے قتل نہیں کیا سولی دے نشان بھائی یہ تو قرآن کا چٹا رد دے یہود نے نا مسیح کو قتل کیا سولی دی اللہ تعالی فرماتا مگر جو حال اس حقیقت سے نواقف ہیں وہ اسے محض ایک وضا جانتے ہیں اس لیے انہیں اس کے لگانے پر کافر نہ کہا جائے گا کفریت قول یا پھر اور اور بات اور مرتب کو کافر ٹھہرا اور اللہ تعالیٰ والحادی اور مولانا ٹائی باندھنے والا ہیٹ لگانے والا اور ہر فاسق مولم ظالمین میں ہے حضرت جی ہیٹ لگانے والا بھی ٹوپی بھی ہے سجاری ٹوپی جن کے ساتھ بیٹھنا ان کے عیسائی کی چاہیے مطلب سلیب دا, جان بج بج م... دا ت... نشان تو وجہ طریقہ نہیں سمجھتا سلیب دا ت... نشان واقعی سمجھ کے بنی پھر کافر صحیح حضرت جیسے کال رکھا ہے علاج کتنا ہوتا ہے میری بات سنی گرین سلم کے اوپر ایک اور جو ہے نا پورا پھینکا کر اللہ تو اس کے اوپر پورا نہیں پھینکتے تھے آپ ثابت کیا دے گا مطلب تین گل کا احتراف ہے okay, yeah. او, او تعلیم, تعلیم یافتہ لوگ سارے, سارے باقی گندگی میں نے آپ یار آگا میری سونا دونوں کے مجھے جب سارے ٹھیک ہے میں رجا کے دیا الحمد للہ میں جدیار نہیں ہوتا جدیدان دینے کے کریم صلی وسلم نے کس طریقے کا کہا میں سارا کچھ کیوں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یار چھوڑ کے رولا پائی جائے گا میرا سوال تو میں ایک صرف متوجی تمجھ رہا میں پہلا بند سوال رہا کیا دنیاوی دل ہے دنیا کو تو آپ مانتے نہیں آپ حدیث اور قرآن سے یہ مجھے واضح کر کے بتائیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کون سی تعلیم کا کہا تھا کہ وہ جو ہے نا مسلمان بچوں کو تعلیم دیں اور پھر وہ لوگ کیا ہے وہ ان کو آزادی دی جائے گی وہ کون سی تعلیم تھی سن لے بس لیں جب تم مک میں ہم بک جامع بتائیں سوال آپ اس کا جواب دیں میں پہلی گل کی میرے سے بول انداز غلطی والے گندگی میرا سوال تسلیم ہے کہ ان کو بےہودگی ہے بدتمیزی ماں چکی ہے سب کچھ ہوں ٹی بند کرنا پڑنا ہوں میرا سوال سمجھ رہے ہیں نا ان کو ساری گندگی ماں چدکی ہے <تصف> ماں چکی ہے میں بیاں کر رہا میرے خیال میں آپ ٹھیک ہے بات یہ میری گل نہ سوال تھا میں جب دے رہا میں جو ماں چکی کرتے ہیں میں تیرے اگ بیان کی یا تیو آخیا ایک آخر؟ میری, میری ایک بات نے آپ مجھے نہیں جانتے ہو سکتا ہے کہ یہ جو گالیاں آپ نے دی ہیں ہو سکتا ہے اسے پہلے میں نے نہ سنی ٹھیک ہے کیونکہ صرف ماں جنا ہوں فلمو پرنٹ ویکتے جداں کٹ دی فلم ہو گیا نا ماں چود کی نقل اتاری بیٹھا ہے تو داڑی چیر تو لے کے پیروں تک ماں چود چوتھ تو بغیر اتاری میں تینو پوچھنا بھی ماں چوت نا نقل اتارنا چاہیے تو ماں چود واسطے ماں چود کا لفظ بولنا حرام ہے یہ من دس کتنے ہے آپ یہ بتائیں بولنا کہاں لکھا ہوا ہے گالیاں دینا کہاں لکھا ہوا ہے آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا آپ مجھے بتا کے لکھا ہوا ہے کہ گالیاں دینا کسی کو وہ ہے میں گالی ہے کہ میں اپنا ما چوتھ ما ہے بالکل ایک حقیقت بیان ہے گالی گالی کا حقیقت بیان کا کوئی پتا نہیں ہوتا میری ایک بات سنیں جو آپ مطلب یہ گالیاں دے رہے ہیں میرا سوال یہ ہے تیل یاد آ گیا میری زبان تے لفظ گندا ہوں یا عمل گندا زیادہ دس میم ایک بندہ امل زنا مافی ہے کرد برا ہے یا روکنے بندہ ایک آخ دار ماں زنا کرنا حرام ہے ماں چود نا یہ اس کو بتانی رہے کس کو بات بتانا پہ تو وہ نقل اتاری میری ایک بات یہ جو ہے نقل نہیں اتاری اچھا نہیں سمجھے نقل کیوں اتاری میری ایک بات نے آپ بہت بڑا وہ کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو کیسے بتائے کہ اتنی بڑی بات ہے میں آپ کو کہتا ہوں آپ کی ماں چوتھ اپنی ماں پھر کیا ٹھیک ہے نا آپ نے اشارہ کیا ہے میری طرف ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں نقل اتاری ٹھیک ہے ایک بات میں نے آپ کی ایک کیسٹ سنی تھی کوئی یار کیسٹ آپ چپ کریں اسی طرح آپ بول پڑے تھے اور اسی دوران آپ نے جو ہے نا ایگزامپل دی تھی علامہ محمد اقبال کی آپ نے کہا تھا کہ شہر لاہور وہ کیسٹ میرے پاس بتائیے ہو گیا یا جو بھی ہے اس میں آپ نے کہا تھا کہ پہلے جو نا بالکل آپ پوری لائن اس میں میرے گھر میں آپ نے کمسٹری کو جو ہے نا میرے اگڑی نا لانسی زبان نہ بولے نزدیک ماں چوت کی جخلاق دسیا نقل اتاری ہے میرے بیٹھنا توں پہ کپڑے پیا سلوار کمیز پا گیا بندر تین اسلام کے اندر پینتالا بار بیٹھو ہی حرام ہے میری ایک بات کے بعد میں آپ نے دیکھ لیا نہیں آپ نے دیکھ لی یہ بندے کے اتنا اخلاق کی جو اخلاق سمجھنا ہوتی سبق تو نہ آپ نہ کریں ایک دفعہ نہ کریں جانور نقل اتار کے منہ صاف کرنے والا بندہ بھی رہے نا ساری مچھ مناز دورت کا منہ بڑا میں بھلے کچھ میں نے اپنا جو ہے کبر میں اپنا حساب میں نے میں نے دیکھے بات میں نے اپنا حساب خود دینا آپ نے نہیں لینا میرا آپ میں اس دن میرے خیال میں آپ نے اپنا دین ہے آپ کے ابو نے اپنا ہے میرے ہے کا عالم ہوگا تو میں کی کہنا میرا دینا نہیں تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ میں ٹھیک ہے مانا میں برا ہوں جو میں نے آپ سے آپ وہ کون سی تعلیم تھی جس کو نبی اکیلے یہ سے میں بات ہے یہ چھوڑ دیں آپ یہ چھوڑ دیں یہ چھوڑے جو سوال آپ جو سوال میں وہ تعلیم کی سی ہاں جی بولے وہ تعلیم یہ کہ پینٹ شرٹ پاؤ دہشت منالی چو لو ایسا کافر گلام تو کٹو بن جا ماں بہنا اپنی جڑی نچا کنجر بنا کے تھلے بن کے بن کے ساری دنیا کپڑ پلا دے یہ تعلیم سی میری گل ٹھیک ہے جی غلط اچھا اب آپ نے سارا جو ہے نا یہ سارے مسلمان لکھے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو آدھے نادر جانتا ہے اور الحمدللہ ہم جانتے ہیں میری میرے سوال کا جواب ہے جواب کے اوپر بتا رہا ہوں آپ نے تعلیم آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے یہ تعلیم سکھائی اس کا مطلب ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ تو آندر کے کھڑے ہوں گے اس کا مطلب اور تعلیم میں وہ دسوارے بیس لاہور بھی تولنا میرے آپ بتایا وہ بیٹھے کی میرا خیال ہے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ ان کو چھوڑ دیا میں وہ تعلیم کون سی ہے تمہارے فروخ کے پاس کون سی تلیم اور جو عیس ہے تمہیں چین جانا پڑے چین کے اوپر یہ بتایا یہ تم آج سوال آئے آپ چھوڑے میں پہلے نمبر پہ حوالہ منگاگا ٹھیک ہے نہیں بیٹھا میں چپ کر جا رہا امام بخاری نہیں ہوں اگر بہترین والے انسان میں پتر نہ ہوئے تین تو مانتا پتہ میں حدیث کا ہو سکتا ہے میں آپ کے ابو کو کہہ دوں پھر ابو کو کہہ دوں شیتان کا پوتر حدیث اگر گئے تو پیچھے بچاؤ گے جی حدیش بھی آپ دیکھا ہم نے آپ کو بھی بات کام کرو میں نے آپ کو بات ہے بچہ اگر وہ نئے نمبر ڈال دیا انہوں نے کہا کو بڑی مہربانی یہ دن سکھاتے نا میرا کر کے باندھ کر بری طریقے بچا لوگ آم مارا تین دس اس کو نبی پاک نے سر بال کھٹے کی تبدیلی میرے آگے نے وش نہالے حضور دا نالے چوڑے تے رل واس نام پاکو او اس کے بڑا حادثہ دا پھر رخیرا اے جوان بڑا اے سبا نمبر بیاسی صاحب صاحب طالب اخبر طالبۃ المدار معهد قرآن فرماندنی ان ملحدین بے دینوں کی وجہ سے کفر و الہاد یہاں اتنا پھیل چکا ہے کہ علم دین کے طلباء میں آ چکا ہے اور علم دین کے طلباء ان شکولیوں سے بھی بڑے کافر بن چکے ہیں اور ان زندیقوں کے جو سردار ہیں ان سے بھی بڑے ملحد بن چکے ہیں ان کی تقلید اور اطباع کے اندر حتیٰ کہ جو در دیہات ہیں دیہات کے مدارس جو ہیں وہ الہاد کے مدارس بن چکے ہیں تقریباً میرے خیال سے سال اچھا ہاں جی اور کفر بلّا کے مرکز بن چکے ہیں دیہاتوں کے مدرسے قرآن کی جنگ قرآن کے ساتھ جنگ کے مرکز بن چکے ہیں عقائد اسلامیت کے استحصال دین کی استحانت اشرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی اشتحانات کے مرکز بن چکے ہیں ہاں آج. جی اور دین اور جو کفار مشاہر ہیں ان کی تعظیم کے مرکز بن چکے ہیں جی حتیٰ کہ سارو یمنا ان مدرسہ کے یہاں کے جو دینی مدارس کے طلباء ہیں یہ اس اساتذہ کو روکتے ہیں کہ قرآن سے دلیل پیش مت کرو آج. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول رسالت کے ساتھ ذکر مت کرو جب حضور نام ذکر کرنا ان کا تو صرف یہ کہا کرو محمد یہ کہتا ہے Allah. نظر جی محدود کماری اپنے پورے علاقے مغرب کا تحفر مگر مگر نہیں مری بالکن ان کے مدرس یہ آپ پکار کہتے ہیں کہ دین اسلام صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں بابا ہم عقیدے میں آزاد ہیں ہاں مدرسے والے ملنا کے دریال ہم عقیدے میں آزاد ہیں ہم پابند نہیں ہیں اور پھر تھے تاکہ کہہ رہے ہیں وہ قدا کان حال و تعالیٰ جہاں میں اظہر جو ہے جامع اظہر لکھے نا جامعہ اظہر جو ہے یہ نماز کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ نماز پڑھتے ہیں وہ کھاتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں اور جناب آ کرتے ہیں اور ہنستے ہیں نماز کے اندر تو حدیث پاک پیش کر رہے ہیں محدید صبح اصاد کر تاریخ کے اندر حضرت عبد اللہ ابن عبدال ابربر خطاب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورما لو لوگوں پر وقت آئے گا مسجدوں میں اکٹھے ہوں گے نماز نہیں پڑھیں گے حضرت جی مخالفت شدید اتا ترک نام لے کے ایسے نہ لے کہ برائی کا کہیں گے اور نیکی سے روکیں گے سنت اور کے وقت میں بدت ہو جائے گی اور بدا سنت ہو جائے گی پر مایا جی ایسا سگری تک پہنچی ہے جی کنجر کا پتھر دینا سارے لاؤنے سفر نمبر ستھ سے فرماندے اگر یہ راستہ پاتے ہیں تو فرمائن کو طاقت اگر مل جائے سکولیوں کو تو لوگوں کو طاقت کے ساتھ کافر کر دیں مجبور کریں کہ کافر ہو جاؤ جیسا کہ کیا تاطرک اللہ نے کیا یعنی اس نے ترکی میں چبرن کافر بنا دی لوگ جی وہ بندہ جدہ مطالعہ کی مت ہم دس روح زمین دیہی سینانی جاسم پڑھتے سنمند روکتے سنبل بے داد اپنے گروتے لا مہاری نہراب نہرابی ہوئے بت گھنگے اچھا چنج ہوا ہاں اور ہوا کھڑا ہے تن ہوا سارل پادری عیسائی سد کے عبادت کرائی تو صلیب رکھ کے عبادت کرتے ہیں عیسائی عبادت جی سلیب ڈٹ کے آلیب بتائیں وہ عبادت کرتے ہیں صلیب سامنے لٹ کے آتا نا سلیب بت خود بابو دےنا میں بادلہ شمار ہوں صلیب تاری مصر اتلا سی مستفا کا مدرچی اظہر کا وہ اب نبی پاک اور جڑائے پیغام لے کے بالکل فاقیت ایک نفران اسلام اور نصرانیت کا اتحاد کا ہمارے یارت ہے اور اس نے حاضرین کو دو رکات نماز اکٹھے سلیب صلیب محراب ہے محراب میں سلیب رکھ کر اس نے کہا اکٹھے دو نماز پڑھو عیسائی مسلمان کھڑے ہو کر تاکہ پتہ چل جائے کام شار پادری والا پورا واہ واہ یار دے خیال ہم لوگ فوراً گاہ کرتے حدیث مولنا فوراً گاہ کرتے حدیث کے نام ہے حدیث پاک لا تقوم مساحت حتہ تو بدل اسنام المحاریف قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مہرابوں کے اندر بتوں کی پوجا کی جائے گی جی کئی قبیلے مشرق میں مشرق بن گئے سن وہ تو بخاری کہ کئی قبیلے ایسے ہوں گے جو پھر مشرقین کے ساتھ ملاق ہو جائیں گے مطلب ہے میری کل مت پتر پوچھ سکے سمجھ نہیں. سمجھنا بڑا مسئلہ اظہر جڑا اظہر کرم شادری فلان وہ اختر, اختر رضا کیوں برباد ہویا اظہر کا فارغ سے یونیورسٹی کھلی سے فرما رہے نے اظہر اس وقت یہود نشارہ مل ملدین فاسک اور ان تمام لوگوں کے میل جول کا سب سے بڑا بازار اور مرکز ہے دی وقت نفل ہر شاہ تبلیغ کردیس پا کے حضور سرکار نے فرمایا صحیح کبرانی کبھی حکیمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم دندر جس کے فکا کشیر خطیب کلیل نے سوال کثیر نے یعنی منگنا قلیل نے تو ڈیمڑ والے بہتے نے علم لا لو اتنے اس زمانے عمل بہتر ہے علم سے ایسا زمانہ آئے گا کہ تھوکا قلیل ہوں گے خطیب کثیر ہوں گے منگتے بہتے ہوں گے دینے والے کم ہوں گے اس میں العلم و فی ہے من العمل ہے اس کے اندر عمل سے علم بہتر ہوگا مم. علم دین دا سکھو دین پورا کفرک اسلام سارا کچھ سکھو ہر شاید ہر فیتنے جانو اس وقت اگے فرما رہے ہیں وزاحت نشر وقت فرمایا جہ گمراہ لوگ انہوں نے گمراہیوں بیان کرنا دی مخالفت دین کرنا اور جو ہیں سب کا رد ملا فرمایا یہ سارا جو کوئی کمال کی دی رولی پا کے جناب مطالبے کرنے با جہاد ہو رہا ہے مطالبہ جناب انج کر دو تے انج کر دو جلوس کر کے مطالبے ہو رہے <تصفيق> نے ہڑتال مطالبے حضور پاک نے یہ دسے سرکار نے فرمایا تین چیزیں جب ان کو دیکھو تو سمجھنا اس وقت قیامت قائم ہوگی خراب الحامر اچھا آباد کا آبادیوں کا پنڈ برباد اچھا اور جہاد کیا ہوگا ندا پکار پکار نارے بازی پکار آؤ مطالبہ روڑے یہ جہاد کر کے آ گئے وہ جی مجھے نورانی وغیرہ سارے جلوس چلو کے رولے روڑے نارے پکار کر کے بس جی ہو گیا آدھ نے آ کے بس سے بیٹھو یاد نہیں کرتے آدھے آ غزب ندار سیاہ ہو جائے گا چیف آف بغار نعرے بازی حضرت یہ بہت حدیث حضرت ہر گل حدیث حافظیر سارے فاسک فاجر ملحدی کافر کمینے لچے بندہ ہوئے نی پسماند ہے رجا پسند ہے رجڑی رجڑی اللہ لعنت جنگی دگاہ سے بجے دے ان کرے و صحیح او اقوام فی اخر الزمان <سؤال> تکون وجو وجو الادمین <سؤال> ان قلوبم قلوب الشیاطین لا يرعون لا عن قبح ان تابعت ان تابعتهم واربوا باخات لو گون دوارہ تانو مستابو گون حت سوک کذبو گون تمنتو وائني تمنتم خانو کا سب یم امر مشابم شوابم شاطر لا یامر بالمعروف ولا ینهى عن المنکر الا اعتزاز به مذل و طلب مافیہ یین فقر علیم و فیق والامر فی بالمعروف متهم والمؤمن فی متضاح مشرف وسنت فی بدات و البدات فی سنۃ الله علیه الصلا و علیه شرار امید و خيار فلا یستجاب فلا یستجاب الله کٹھوں یہ اوصاف بیان کیتے نبی پاک نے شکولیاں دے ان قریب ایسے لوگ آئیں گے آخر زمانے میں جن کے چہرے تو آدمی ہوں گے لیکن دل شیطانوں کے ہوں گے کسی بری بات سے نہیں قب... ڈریں گے ہاں جی کسی بری بات سے گھبرائیں گے نہیں برائی سے گھبرائیں گے نفرت نہیں ان تاب اگر تو ان کے پیچھے چلے گا تو دھوکہ کریں گے تیرے ساتھ اگر تو ان, کے... ان سے چھپے گا علیدہ گا تو تیرا پیچھے گلا کریں گے جی، جی، جی. اگر تیرے گل کریں گے جھوٹ بولن گے اگر ہمیں اگر ہاں اگر اگر ان سفر کرے گا کوئی خانت کریں گے بچے شرارتی نوجوان نقشہ سونے نبی بے شاید. بے شاید. لا اللہ ایک کام کرو یا کے قوم اور جو بڑھے وہ نیکی کا دلیل ہو جائے گا اور جو مال گا گا بکا دلیل جڑا حوصلے والا بندہ ہوگا گمر ہوئے ہم کسی کو گمراہ ہوگا پر خلاق فلان ہوگا اور اونا اونا نیت کا حکم کرے گا بند ہے کے <تصفح> اندر کمزور کر دیا جائے گا کمزور سمجھا جائے مستق مومن کو کمزور سمجھے جائے گا کسی کام دن دکھا سکتی ہے شاشک ان میں بدکار بندہ عزت دار ہوگا سنت ان میں بداعت ہوگی بدا ان میں سنت واقعی کب تک ہر واقعی سنت ان کی دسمن نو گل ہے نو دن پر اس وقت اللہ تعالیٰ جو جہے ان چنگے شمار ہو سنگس قبول نظرا جی سا وقت آئے بندہ بچا لال چاہیے آ نہیں یہ مولانا فرماشر سادات نے ان فرمایا نانا پاک تو بری, بری ہوتے ہیں ان سے بےغار ہوتے ہیں امام محمد ابو اجالا حاکم حدیث ابو صحیح قدری سے روات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار سنو وہ گو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کمار کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرا میرے رشتہ داری نفع نہیں دے گی قسم اساد کی جس کے قبضے سے میری ہے بے شک میری رشتہ داری جڑی ہوئی ہے دنیا آفرت میں اور خبردار میں تمہارا پیش رو ہوں جی لوگوں ہاؤس پر خبردار ایسے لوگ آئیں گے قیامت کے دن کہیں گے یارسول اللہ انا فلاں ابن فلاں حضور میں فلاں کا بیٹا ہوں فلاں کا میرے تو رشتے جناب تک پتر لگنا ہوا میں تو سیاح حضور سرکار فرماؤں گے فاکوم میں کھڑا ہوں گا پڑھاؤں گا امن نصف فکا درخت میں سمجھا تو تمہیں مجھے پتہ ہے بلا کن ارتدت تم بادی میرے پاس مرتد ہو گئے تھے برا جاتا خراب اور واپس لوٹ گئے تھے تو فر میں لہذا میرے کچھ نہیں لگتے تو حضرت مسلط احمد عدیث پا کے ابو جالا دی سی حدیث روایت سی حدیث پاک دی نہیں صحیح حدیث پاک کے ساری بات سو پوے پوے پوے پوے پوے یار ایک حدیث وخدمت الاستعمار الكافر بالصلاح استعمار افریقہ الكافر ہتھیار کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر اسلام اور تو مسلمانوں کے سرکار نے پھر بعد حدیث پا فرمایا دو کیسے ہوگا میرے بعد میری امت کا حال کہ ان کے مرد آکڑیں گے عورتیں ان کی ناد نخڑے کے ساتھ چلیں گی اور فرمایا کیسے ہوگا ان کا حال کہ جب وہ دو سفے ہو جائیں گے ایک صف جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں اپنا یعنی اپنی گردن پور کو پیش کریں گے اور دوسری شاپ جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے کام کرے گی سارا کرے گی سلم والے ایک کافر ملازم ہو جاؤں گے دوسرے فرمائے سلام آپ کو نشا دوسرا حب عائش, دی محبت کا نشا <laughs> <laughs> اور جہاد کرے سن اللہ چاہیے غیر اللہ دے اس وقت جہاں تعالیگہجری انسار دبانگ پہلے شمار ہوں مدینے والے حضرت منگے گا نا عوام اللہ تعالی فرمائے گا اپنے خاص منگ میں قبول کرے سا عوام منگنا ہے نا ان میں جاننا بھی ختم نا منگی جا میں میں پر خدا کا والا صاف ہال تک مین کرنا گونج رہا پرانے پاک اٹھ جائے گا اور ہزور پاک خاص ختم ہو جائیں گے خاص نہیں ہزور پاک پہلا خاط شریر جہاں نا گار سمجھی کرا لکھ ہوں بندہ ان جی کے آ کے مارے تیرا پیو ہاتھ ہے پرمبار یہ بچاری سرکار داتھ آئی کون انہوں کوئی سوار خبر کو نہیں بھی. یار کون سا کچھ واڈا دین ہے کون سا دشمن ہے سجا ہے تیو اس قوم کی تہنا پیپل پارٹی نواز گنجا کن بار حکومت کر چکے ہیں <تصفح> <تصفح> <تصفح> हर वारा कामयाब होकर उतरे ने नाकाम हो गए फिर वोट उन्होंने फिर उही बात कदी अक्की थी कौम तो है मौलवी एक, एक दिन एक तकलीर करके दूसरे दिन फिर तो ही चक रहे मौल साहब तेन और गल नहीं आती है इको न पीती जै <try> گانا چلتا پیا روز چلتا رکھتے مست دیر چوت یہاں چا سنا ہے کمارا دو جی مول سا بند کر ہونی کے چاہ ساری جانے سنی رکھیے یہ سائی یہ مراد کہاں ہے کان کان ہونا صرف چٹی کا ٹوکرا رکھتے گلاب کے راہ سی۔ ہوں جھوٹ ایار بولو ایار بولو ایار بولو لوگوں سکس مل یقین کر لیں گے ہاتھ ابو ابولاب کہ نمی کت لبراہ لیا جیت گبراہی جاسل اسلام گانے چنگ نے انسان نے سب کچھ انہیں دتا ہے سب کچھ انت سب حالانکہ سب کچھ انہیں لیتا ہے آخر اسی سب کچھ لٹیا اس جو لٹ کے سب کچھ لے گا لے. اچھا اج تک کسی کتے کے پیا بھئی یار کتے آیا تجارت کرلڈ ٹریڈ سینٹر دا واقعہ آپ بنایا دنیا کے تم گیا بابا آئے نا ویکو کہ تپنگ گیا کتنے پرساد کر گئے تو فساد ہو گیا برطانیہ کیسٹ انڈیا کمپنی اتنے آئی سی تجارت کرنے تھانتی ہے بغیر لن بےغیر بے بکوف چاہے لانتی سن اسی نال میں گالا کھن دیا کہ بغیر تو کمیز نہیں سشمن سجن کی پال لیند چنگا سیتا چار دن کھا کے پوچھل تم پتہ نہیں سوراں سورا سور ہے انسان پالیا ایتھے اجازت دیتی ہوں سلا نے فر کے ہوں سچی دسیا جی کدی سنیا جی کسی پروفیسر کتی دے پتر کے منہ چاہے ہوئے وہ پگار بچے آ لکھیا لکھا ہو لانتی بچے ہوئے تو بین چوہ آئے نیا کم کر دے نیتال تو کتا پال چنگا سی کیا کسے سچی در کیا شمار ہوں اور نے بے زمیرانگتے اللہ م میں آج ہی کہہ رہا سا کہ یار شکر اتنا اتار نہیں سکتے اللہ تعالیٰ دا کہ اس قوم کی شادی غمی تو اللہ تعالیٰ سانو بچا لیا گھر بیٹھے ہیں مسجد دے کئی شادی کمیاں جہاں شریق ہونا چاہیے ہونا پینا سان اللہ تعالیٰ ایسا محفوظ کیتا ہے کہ اس لانتی قوم کی شادی دے شریک تریقے جی ہو گے تو سڈا ہی ماف میں گانا کشمی اللہ تعالیٰ مینو فرما چشتی تینو جنت رکھنا شکولی رکھنا رہنا ہے میں آخا گا جی اللہ میرے وہ جنت گوارا نہیں جی تھے میرے دو رکھ تیرے تک اوی جے نال مینو جنت گوارا نہیں یہ میں سے کافر تو اور کافر آ جان کسور بچے کافر تک گرید غلام دا. جس بندے مان بچا ہوے میں گرتا یہ ایمان نہیں بچ سکتا جا چلو میں اپنی خاص رواہ وٹھن ہے چلو دشمن نہ بہ لینا رب آ کے چل آن تو آڈا ہی نہیں تو اپنے کھان پی مولوی دو ہاچل کرو چاہے چین جانا جنگے بدر کے میں تحت گل کر رہا ایک مولوی ہے لاؤنڈے بال ان کو پتر پڑھا کہ پڑھا کسے کسی ہے کیوں گنگے بدر کے قیدیوں والی حدیث حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اتنے کیوں نہیں آتا انگریز ہوں ماں شو ہے یا کوئی نہ سچی دس ہے لاؤڈے بعد ود برا ہے یا ماں چوتھ وا بھائی کی زمین آخر کیوں لے زمیرا دل کی فائدہ کرتا ہے وا بن ہے سارا سوال ہے کہ بہتر گندا برا کنو شمار کرو گے ماں چوتھ نا لاؤنڈے بات ہاں ماں چوتھ اور ماں چود پوری قوم کا استاد ہے لونڈے بال نالج بن سکتا ہے کی چکر ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کو نمبر ایک میں تقریر کر گجرات لیکن گیا اس واسطے کہ اتیا نے مدرسہ کھولیا تو دی اولاد بڑی تباہی ہو رہی میں تقریر تک بیٹھا میں کیا جی آفر صاحب مخہ بھی اس طرح تقریر کرنی بچے چلے بڑی تباہی ہو رہی ہے اس طرح لاؤ بچے باتیا میں آخر جی گل بھائی یہ حافظ صاحب ہو سارے کیونکہ مولوی حضرات سے عوام آخری علم حاصل کرو چاہے چین جان کر میں کہ یار تسی اپنے پنڈ چھ دوسرے چین تک کسی نے گل ہے اتنے تو مینو آکھنا پڑنا ہے کہ سارے بچے ہی ادھر کلو تاکہ چین والی مصیبت ہی نہ پوے میںدیش کا مانا مطابق کرتابک کرتابک کرا تو منہ بند کرنا ہے پھر بچے سارے ادھر کرنے پینے جان حاصل کرو چین جانا پوے بنا روپئے ملتا بکی ہوں کیوں نہ جان جی آپ حدیث دا ماننا میں اپنے مطابق کرا جی میں کرتا ہوں پھر پھرا چین والا بھی حرام تلندن والا سکول والا سارا حرام بنے گا تے پھر آن کے میں ثابت سابت کر بھابی کول پڑھنا بھی حرام ہے سارے اپنے اپنے مطابق کرا میں بس رات بدھو بھابی نو بچہ نہیں دا شا بچا کلو گے معلوم ہوا نہ مراد کو فارے گئے ختم نسیب والا بندہ کوئی ٹاوا ٹاوا بچوں نکل آئے کچھ ہونا پر گئے مرتے کہ آدھے اپنا حلال نہیں ہوتے سو تک بیٹھتے نہ ہی ٹردی ٹردیاں سان و جدو گزارا اس بندے درمک ہے کچھ جیتا کو جڑ جائیے کوئی گلا چار وہ کرو باقی مر چکی اکثر کون مر چکی زیادہ مر چکے نے تھوڑے جی اللہ مبارک واداب کا انتظار وہ اس قوم نوج مکا دے اور مکنے جب سائنس کا سامان ہے نا ترقی اس ایسے چی ہارے بننے والی استعمال ہوتی ہے ہو ہی سکتا کہ تو یورپ تو فائد اٹھنا ہزار بمب بن چکے ہیں آئٹم ایک نہیں ہزار جب ہر پاس میں بخت والے ماسٹر پروفیسر فیض ہاتھ پڑ گے جنادے بس وی بار آخر چیف دیا ترقی لے گئی فرش نے آخر چل دکھ کدر بجا کرنا تین آپ پیغام اپنے پہنچایا سن تر کیا ترقی اگریز بڑا ہی خدا دی مخلوق اجانا ناستے مار شاید تو ترقی آد اسلام دی تلوار کو آدھا دہشت گردی فساد آ جا آ جا کے اسلام آباد جدو آیا ہے عمارت ڈگی ہے وہ عمارت لی کھڑی تھی ترقی ہوں نہ ترقی ہوتی نہ اس طرح دانتی اگاب یہ لگتا لاپ آپ میں آپ کے بارے داری طوفانے پیسے جن کا آزاد نقل خاص کھجوران دخت مٹ جگے ہو کجور بابا جی دسو بڑی کجور تک سن جان سنے ماسا جا اسات کی وہ ہے آسمان زمین ایک بندہ ایک کھ میرے برابا بنانا بھی جڑنا کوئی نا اس بلا اللہ دال دا آسمان زمین اجاڑ زور زیادہ لگنا ہے کھان تباہ کر تھوڑا لگنا کھ آسمان زمین برابر برابر نہیں برابر گل بنائی جی سارے نماز دعوت ہونے سارے کسی نے برا نہ پتر نماز تے غور سارے نماز ترائی چیز اللہ دا ذکر بھی ہے اللہ تعالی دشمنا دا ذکر بھی ہے اللہ تعالی دوست بھی تالا کا مخیو نماز دشمنا تو نمازان رجیم ہے شروع کردیا شیطان نو رجیم آخر لانتی, لانتی, دا دا لانتی. نماز شروع کردیا لانتی آندے جو خدا دشمن ذکر کر رہے ہوا کہ نہیں کر رہا ہے متنی بالک گمراہ تجالا بچاوی کر رہا ذکر پھر کوئی صورت پڑھو گے اندر اندر کسی نہ کسی دشمن کا ذکر آ جانا سجن دیا آ جانا کلوز پر بل فرق پڑھو تاک بناس پڑھو تاکہ کافی رونا کم رب نے سجنا نہ لی ذکر ہے وہ کس طرح ہے تازیم نہ ہی نہیں ہے نماز دعوت کے سارے دے رہے ہیں لیکن یہ کوئی نماز دخال ماہ پہ نہیں ویکھنا خدا نماز دا ذکر ہے خدا تعالی دا بھی خدا دے دا دشمن خدا ہے تین ہوں وہ بھی نماز دی دعوت دندہ. لیکن نماز تو باہر رب دے پاک دا ذکر اللہ دے ولیاں نبیاں دے ذکر تو دنیا میں روک دیا آدھا شیر کے, شیر کے بکاتے بکاتے دا کرو شرک کے خدا کا کروا کہ نہیں جڑا اچھا اللہ کے دے سجنا دے ذکر تو روک رہا ہے نماز سجنا دے ذکر نال بندی پی وہ دلہ نماز کے یا موا پہ نماز ان دی نماز دی دعوت دے نماز ہے جا نماز نماز کے دعوت پڑھنا پیا کہ نماز پڑھ رہے نماز نماز تو باہر یہ اچھا اللہ رسول دا دشمن تے برے کا ذکر کرسی نوج نہ نماز دی دعوت دیں دے, دے رہے بن دی, دی, کر دی بول دلت بولنا خلاف یہ آدھے سارے ٹھیک نے نیچری کی نیچری کی نیچری آدھے چڑھا کے سارے ٹھیک نے سکولی کون نے نیچری نے سنی آکڑ کوفر مسلمان آکڑا کفر نیچرل طبقہ لانا یہ وہی ہے جن کے متعلق امام اہل سنت نے فرمایا فتح رجویے شریف کے اندر کہ کسان سید احمد خان علی گڑی اور اس کے مطابق سب کفار ہیں یہ سنیت کی پہلی نشانی ہے آدھی نشانی ہے پہلی دیکھیے نا والا دیکھے تھے نا فروخ صاحب نے کہا جا لیا فتح رضویہ انتیس ایسا بتاسی ملتی ہے بندہ شادی ہے بیٹا ہوں مارا مسی شادی کرتا کسی عورت پہلے بیٹی ہوں میرا ہوں گی آیا وہ شادی کرنے تو بعد وہ اپنے بیٹے دات جی بی جو نکاہ کر سکتا اس لڑکی لڑکی آپ کو لگتا ہی نہیں وہ کسی نسل ہے مشین بڑی گالا سن لے ہوں دسواروی والا سننی ہے بارہویں والا سننی ہے توننا ہے لنگر دتا دربار لگی جانا ہالی آئی نام دربار بھی کھا جا بھی سنی آگے امام دسو کتا نہیں کھانا لنگر ہوں سنی آگے سنی جاتا والا نکری بھی نجریت ندوا نجریت ایڈا کافر آزم سی کلمہ نماز کوئی اسلام کی بنیاد نہیں ہے کلما چڑھا مشرقی نا تلا مشرقی سمزیر آزم کافر آزم دے اصل جیڑا بھی کتا لندنا ہو ہوا کو ایسا ہڑکا بڑھتا ہے لگا ودرت جی انڈیا کھیلیا کا فیلان جا کے بابا جی او لیا کا فیلان او ہے نا <laughs> <laughs> سانے فائدے رہے تھے بجلی کا بتی کم بند رہی چاندی اچھا یہ دسو ادی بتی ختم ہو گئی ہو بل پورا ہوں کہ ادھورا ہوتا ہے ڈبل ڈبل میں آیا نا پر قومے خلاف قوم ساری جلوس کرتے ختم کتی بتی نی آتی ادا بل گھٹ کرو یہ بتلا بل بل الٹا ہے پہ بتی کٹتی پی بل تھی ماں استعمال کر رہا ہے کہڑی پورے دئیے واسطے بول ہوںڈیا ایمانسو بابے آزم سرکار حضرت پاکستان چنگا جی اتنے مسجد ہے کوئی کو نماز بلاس باغ یارویں شریف اچھا حج کرنے کافر نیمال بابا جی اتر کافر نے سارے نماز کوئی سارے نماز جناب کا شکر اتنا کریے جنا مناب آئی ٹھیک ہے نا پچھے کافر ہو گئے نا سارے پیچھے تو مسلمان ہے کون انڈیا سارا فرقا برطانیہ چتر ہوں فرق دسو کہا دانت لانت بابے کی د بابے فن بخشیا کہ دس لاکھ مسلمان <تصفيق> بچے تباہ ہو گئے اور چھالا مار گئی اس فیل یا کی بابے ہوا نے جڑا اپنی جو اپنی تھی نا بابا فلم ویکھنسی لگتا نہیں تھے کام کردا سی بابا جی یہ فت بابا جو لکھا لگا <تص> جی اما نیتا نیولی بان امریکہ انگریز ہے اندر نس گئی لگی ہوں جی مشہور تھے کسی بندے آ کے سکھ نو سکھا سردار جی تمہیں پتہ ہے کیندے نے کیا کہ اے پاکستان دا فلان تو پہ سکھ کی بھائی اتنے کڑی دے لڑے وہ آنا یار جانا میری آ نہیں میری پاکستان میں پاکستان لولی گئے پاکستان لولی پرتاب ہے دگار یادگار نہیں پڑ سکا اس قوم پاکستان دی یادگار کینوں دے جی قرآن ہے یا وہ جہی لڑی کھڑی ہوئے اس قوم کو اور لانت کی پہنچ کسے پاس نماز قرآن دین ایمان عزت پرتا کوئی شاید اس قوم یادگار بنی کی بنی چکلا ہے ساری دیہی چپا دلچسپی جو بہن جکی اتے ہوں کی پاکستان کی یہ مطلب پاکستان کی یادگار ہے بہن یقی آل, صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ شریف بنایا کوئی یادگار نکڑائی بابا جی جی وہ سکھ اتنے چڑیا بینڈ سے لڑتا بھی نہ آ گیا ہوں گی بڑی کڑی ہو رہی جی آسان آنے ہاں بھی بابا سڈا ہے بلکہ پچھلے دنوں دہائی جاتے ہی بلا کے نسا لگی ساری پارٹی تھی بادشاہ وزیر تلے لبا اگے جی بندہ ڈول لے جائے چلیا یار یاد سال پہلو باجی میری سکولوں میں ناراض رہا ہوں گھر بچا ہوا کا گسے چلو باجی نو تو دیا پڑ لیا سب نگ پورے نے جناب جتوجوں کو پورے نے جی ایک ہے میں تیرے میرے رنگے دلے بادشاہ نہ ادلی دین لگے جدو حضرت جی بابا جی دلیا بھائی کرو پروٹوکالو باجی میں کلی گئی سی چھتی بن کے آ گئے یہ تو اُلٹا احسان کہاں اتنے جا گلا ہوں اگلے کا شکریہ ادا کردہ تری مانی تاری ن بنا چیسانو میرا شکریہ ادا کرنے ہے ٹائر صاحبہ ایمان نال گھن سن کے جی کردہ زمین جن جاوے پھر روے نہ بندہ قدرت والوں جو منظور جاتا انا مراد نام ہر شا لٹائی بیٹھی اتو خوش ہی سا سک جہاں آگ کسی آگو اجڑا اچھا ہے اے? چل پچھا جی مور دیا بھا ہے دنیا کا لے دے گا جی سن ماں نیلو پرنٹ وکھا کے باہر آ بیٹھا اندر بلو پرنٹ ماں نکا کے بین نو ٹبر نو باہر آیا بیٹھا پیچھا رہ گیا مولبی نکلے آگاہ کے نہیں نکلتے باقی کہیں کہ نہیں غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے پہن کر توق لعنت کا خوشی سے بھول جاتا ہے شفیق جالندری ہے وہ بھی داڑھی مجھ مناسب لگ رہو ایمان جو اندر سی زمیر سی تو بول ہے حضرت جی غلامی عزت کے اور سچی دسیا جی یہ انگریز آج سے بڑی بڑی کوٹھی والا آخری مشال سدر سدر کوئی عزت شمار نہیں ہو سکتا انگریز ماں چوت آئے سچی دسیا مارے گا مارے گا ماں چوتھ سلوٹ مارن تو بڑھ سارا وہ لگتا گل جی پاگل نے پتر آخر صحافی آداد ہوتے ہیں جی صحافت آداد یہ شوبائی آداد پاگل کا پوترا یہ دس ایٹم بم فوج کو صحافی کو صحافی کو آزاد ہے اے دا دا مطلب صحافی جہے نے فوج والے بڑی طاقت ہوگی بادر بڑھا کے انگریز سور دا بچہ نچا ہی آپ سارے ملا پیر سب خوش ہو کے نچا ڈے گا بڑا برا بندہ ہے کافر آفر کرنے والا کوئی برا نہیں کو حضرت بیٹے میچری بیان فرمایا پڑھو گا سکولیاں نقشہ پورا کہکے ترفدار ہوں اور جا کا کرارے جگڑے کوئی کہ کوفر مشین ہے بابا رات دن کوفر ڈالی ہوندے نے اسے آلہ درد کرم کر اچھا کوئی کہتا ہے جی ساری دنیا کافر ہے بس یہ مسلمان رہ گئے جی ساری دنیا کافر ہے بس یہ مسلم یہ بھی کافر ہے وہ بھی کافر سب کو کافر کیے ڈالتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ سب کو کافر کہتے ہیں انہوں نے اسلام کا دانا تنگ دیا ہے بڑا تنگ نظر ہے بہت سے تنگ شیاد بے حد کمزور تھا اللہ انصاف یہ نگاہ اسلام یہ محافظین ایمان و سنت حضرت خیر علیہ علیہط اسلام جو اسلام کو برقرار اور استوار رکھتے ہیں یہ تو ایسے ویسے ہیں اور دشمنان دین و ایمان جو دین کو میٹ ڈالنا چاہتے ہیں جو مذہب کو صفے ہستی سے حرف غلط کی طرح معاف کر دینا چاہتے ہیں اسلام کی چار دیواری چھوڑ کر اس کے حدود توڑ کر تحریت اللہ مذہبی نیچریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں وہ بڑے وسیم نظر وس وسیع اور خیال اعلی طرف ہیں تقسیم کی مشین کا غم پیکار وہ تو جبھی تک جاری ہے جب تک کفر کی مشین جاری ہے آج تم سب توبہ کر لو اور اپنی اپنی کفر کی مشین توڑ ڈالو کرام پھر تکفیر کی مشین نہ چلائیں گے تمہارے دل نہ ہلائیں گے یہ یا ائیر مکار بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمانوں کو یوں چلتے اور فریب دیتے ہو کہ اب یہ آج کل کے علماء ایسے پیدا ہوئے ہیں جو بات بات پر لوگوں کو کافر کہتے ہیں کفر کا بڑا, بڑا, بڑا بانٹتے ہیں پہلے تولما ایسے نہیں تھے امام صاحب تو یہ فرماتے ہیں جو شخص ننانوے وجوہ سے کافر اور صرف ایک وجہ سے مسلمان ہے کافر نہیں مسلمانوں یہ ان یادوں کا عظیم قائد ہے مکاروں کا عظیم مکر ہے کیا اس وقت کے علماء کچھ اپنے گھر سے کہتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں کتاب و سنت تقوال علماء ہی سے کہتے ہیں امام عالی مقام پر یہ ان کا استراع سبھی ہے ہرگز کہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اور نہ کسی اور نے ایسا کہا اور کوئی ایسا کیسے فرما سکتا ہے امام تو امام ہے عالم تو عالم ہے کوئی ذرا سی عقل والا بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کیا جو ننانوے سجد روزانہ بدھ کو کرے اور ایک خدا کو مسلمان کہا جا سکتا ہے ہاں امام نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر ایک مسئلہ میں چند وجوہ ہوں مثلا کسی کے ایک قول کے سو پہلو نکلتے ہیں میں اسے کفر کی طرف لیے جاتے ہیں اور ایک اسلام کی جانب لاتا ہے سو, سو معنی ہو سکتا ہے ننانوے کفر ایک اسلام تو تابتے کہ یقین نہ ہو کہ اس قائل نے کہنے والے نے اب اس قول کے معانی کفریہ سے کسی معنی کفری کا ارادہ کیا اسے کافر نہ کہا جائے گا جب تک یہ پتا نہ لگے بھائی کھو سکتا ہے وہ. مانا بجاتا آہ. بجاتا آہ. اور ایک پہلو اسلام میں ہوگا اچھا پڑھ لینے کے بعد آدمی کچھ بھی کرے کافر نہیں ہوتا کہنے اور قرآن حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ زمانہ اقدس میں ایسے لوگ جو کلمہ اسلام پڑھتے تھے اور نہ صرف کلمہ اسلام ہی پڑھتے تھے بلکہ دربار و دربار صحیح سرکار نور بارسل رسالت میں حاضر ہو کر شہادتیں ادا کرتے تھے کہ ضرور ضرور بے شک شبہ یقینی حضور اللہ کے رسول حضور کی خدمت میں حاضر رہتے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے حضور کے ساتھ جہاد کرتے تھے مگر اللہ رسول نے انہیں باوجود اس کے جھوٹا پر بھی قزاف منافق فرمایا اور ان کے اس کلمہ طیبہ پڑھنے اور بڑی بڑی تاکیدات کے ساتھ رسالت دینے اور نمازیں ادا کرنے اور جہاد میں شریک ہو کر اپنی جانے دینے اور کفار کی جانے لینے پر نظر نہ فرمائی سب کو ہبا منصورہ فرما دیا کہ سب یہ برباد ہیں ان کے عمل کوئی ایمان والا نہیں ہے اس سے بن سکتا دیکھا قرآن مجید کا یہ قہری فتویٰ ان کے حق میں جو نہ صرف کلمہ اسلام پڑھتے تھے بلکہ سب کچھ کرتے تھے جو صرف مسلمان کیا کرتے تھے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر بھی ہوتے تھے باجمات, نماز باجمات نمازیں بھی پڑھتے تھے جہاد بھی کرتے تھے سارے یہ امال کرتے تھے اور سنیے انہیں کلمہ پڑھنے والوں اور بداہے تھارے امال خیر کرنے والوں کی نسبت قرآن عظیم کا ارشاد ہے دیکھا باوجود کلمہ گوئی قرآن نے انہیں کافر فرمایا ان کے سادہ کزا اور سادہ اگرچہ وہ خوشی ہی سے کہ انہیں دے مردو فرمائے کیا آپ بھی یہ ظاہری آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے بننے والے یہی کہے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر خطبہ جمع فرماتے ہوئے جن تین سو مردوں اور ایک سو عورتوں کو اپنی مجلس مبارک سے اپنی مسجد مقدس سے یہ فرما کر سخت فضیت اور نہایت رسوائی کے ساتھ نکالا کہ یا فلاں خروج بھائی کے منافع نکل جائے تو منافع ہے وہ سب کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے عالیہ قبلہ بنتے تھے کہ نماز باجماعت ادا کرتے تھے جو مسلمان کیا کرتے تھے جہاں تک کہ جہادوں میں شریک ہوتے تھے کفار لڑتے تھے کفار سے لڑتے تھے انہیں قتل کرتے تھے جو مارے جاتے تھے مگر اللہ رسول نے اس سب پر بھیجر فاسق ناری جہان میں جھوٹا پریبی نامس موضیح فرمایا اور مسلمانوں کے مجمع سے مسلم فرمائی سمجھ آ گی کہ نہیں لکھے سیرا خانے آداب بولا علماء پر بےتاذیبی بے کا الزام لگاتے ہیں اور بے ادبی کا منہ آتے ہیں کہ یہ لوگ گالیاں سناتے ہیں مخلوق خدا کو نہ حق ستا ہے کہتے نا سامو بہت سختیاں برتتے ہیں نہایت شدتیں کرتے ہیں ان کے اعتراض ہی تک نہیں رہتے بلکہ اللہ رسول تک جاتے ہیں علماء ہی ان گندی گھنونی گالیوں سے ایزا نہیں پہنچ پاتے بلکہ یہ کہہ کر اللہ رسول تک ایزا پہنچاتے ہیں علماء کیا فرماتے ہیں جنہیں یہ گالیاں بتائیں بے تازی بھی ٹھہراتے ہیں علما تو وہی کہتے ہیں جو قرآن وزیش انہیں سکھاتے ہیں وہ اگر کافر کہتے ہیں تو اللہ رسول نے کافر فرمایا وہ اگر فربی کہتے ہیں تو ہم یہ بھی قرآن سے دکھا چکے ہیں وہ اگر مرتد کہتے ہیں تو ہم اس کا پتہ بھی قرآن سے بتا چکے ہیں غالب وہ کیا ہے جو علماء اپنی طرف سے کہتے ہیں وہ اپنے بیان کرتے ہیں اس پر تو یہ شرار الیام, جاہلان بد لگام یہ منہ زور کزوریاں کرتے ہیں اور علماء پر بے تعدیبی بے ادبی اور تعصب و جہالت ضد و نفسانیت غرور تکبر کا الزام دیتے ہیں انہیں شریر مسد مخصد مسلمانوں میں تفریق کرنے والا بھائیوں میں پھوٹ ڈالنے والا بتاتے ہیں ان حقام شریعت کو گالیاں ٹھہراتے ہیں اگر علماء وہ سب کچھ بھی اعلان کے ساتھ فرماتے جو کفار منافقین کے لیے قرآن عظیم نے فرمایا اور جیسا کچھ انہیں بتایا تو معلوم نہیں یہ شریف متحصر پیک کر غرور مجسمہ ضد و جوحال بے بخرت جیسا کچھ جامع سے نکلتے آپ آپے سے باہر آتے قرآن نے انہیں صفی احمق بے وقوبہ ذکل فرمایا پھر بلکہ کتے سور سے بھی زیادہ بدتر فرمایا سارا بے شمار فرما دیتا ہے <تصفح> <تصفح> کو